Валерий. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام ولا افضل الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا دیکھا انہیں اس کو جو روز جگہ کو جھکلاتا ہے فضا علیم <الْيَطِيم> یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ولا یب والا تامل مسکین اور یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا نہ اس پر ابھارتا ہے کھانا کھلانے پر ترغیب دلاتا ہے فوائل المسلی تصوائل ہے علاقت ہے نمازیوں کے لیے یہ سورت دل دہلا دینے والی ہے اللہ دینا وہ نمازی ہوم عن سلاگون جو اپنی نمازوں سے غافل ہے اللہ دین وہ جو دکھاتے ہیں نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ دکھاوا ہو جائے وہ یم المعون اور معاون کو بھی روک لیتے ہیں معاون چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی کہتے ہیں جیسے کہ تفسیر میں آیا سوئی تک جو کسی کو دے کر استعمال کے بعد اسی شکل میں واپس مل جاتی اور معاون زکوٰۃ تک کو بھی کہا گیا معاون میں اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرنا ہے جو وقتی طور پر انسان کی ملکیت میں دے دی گئی ہے یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور یہ قرآن میں آج تک موجود ہے جب ہجرت ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت قائم ہو گئی مسلمانوں کے پاس دنیا بھر کا مال آ گیا اس وقت بھی یہ سورہ مبارکہ اپنے حکم میں قائم تھی اور اس وقت جب کہ مکہ میں منافقین نہیں تھے اس وقت بھی یہ صورت اپنے احکام کے ساتھ قائم تھی یہ قرآن کے موجدہ ہونے کے دلائل میں سے ہے کہ اس وقت بھی اہل ایمان کو ان نمازوں سے خبردار کر دیا گیا جو اللہ کی طرف نہیں اٹھتی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی وہ نمازیں جو انسان کے کردار میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں کرتی اور اس کی زندگی کے ڈھانچے سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ نماز پڑھنے والا اب اللہ کے سوا کسی کے آگے دنیا کے کسی معاملے میں نہیں جھکے گا وہ علیحدہ بات ہے کہ اسے اکراہ کی حالت میں جان کے خطرے کی وجہ سے جھکنا پڑے وہ استثناء ہے عام حالات میں اس کی زندگی کی روش دوسروں سے یکسر جدا ہونی چاہیے اور پھر مال کے ساتھ محبت و تو شگون المال خبند جمع ساری کی ساری محبت مال کو دے دے مال چلا جائے تو اس کا چہرہ یوں بگڑے کہ اس کے پاس کچھ رہا ہی نہیں مال آ جائے تو ایسا خوش ہو کہ سب کچھ بھول جائے پہلے ایمان کے پاس جب خوشیاں پہنچتی ہیں تو وہ جنت کی خوشیوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں روتے بھی کہ اے اللہ وہ نہ ہو کہ یہ خوشیاں دنیا میں ہمارے آمال کا بدل ہو اور جب انہیں تکلیف آتی ہے تو وہ جہنم کی تکلیفوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے اللہ سے صبر کرتے ہوئے اس تکلیف کے بدلے میں اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار گار ہوتے گویا کہ نماز حقیقت ہے کہ انسان کا ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل ہے اور یہ درست ہو جائے تو اس کی پوری زندگی کے درست ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں انت سلا تنہا عنل فاشائی بلومون چھوٹی سی آیت اکثر لوگوں کو یاد ہے اے کاش کے ہمارے کردار میں اس آیت کی جھلک زوردار ہو جائے میں یہ تو نہیں کہتا اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہیں کہ ہم عن صلاتہم ہنسا کیونکہ آتا نے کہا رہی اللہ تفسیر میں کہ یہ نہیں کہا الحمدللہ کہ ہم فی صلاتہم ہنساہوں نمازوں کے اندر غافل ہیں نمازوں سے غافل ہے نمازوں کے معاملے میں غفلت کا شکار ہیں یہ منافقین ہیں اس کی چوٹی نفا کے اکبر ہے اور اس کا آغاز اہل اسلام میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اگر ایسا خوف نہ ہوتا تو کبھی ابن ابھی مولکا کا یہ قول صحیح بخاری میں موجود نہ ہوتا کہ میں تیس اصحاب رضوان اللہ علی مجمعین کو ملا میں نے تیس کے تیس کو اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے ہوئے پایا کیا مجھے اور آپ کو کبھی ڈر لاحق ہوا کیا اس سورہ مبارکہ کے بعد ہمارے اندر کبھی کپ کپی تاری ہوئی ہم نے اپنی زندگی کا کبھی جائزہ لیا کہ ہم ان میں سے تو نہیں اللہ تو کہتا ارآ کلزی یو قزیب البدین فضال کلزی یدو التیم یتیم کو دھکے دینے والا ولا یا خوب والا تو المسکین مسکین کو کھانا نہ کھلانا اور کھانا کھلانے کے لیے ترغیب نہ دلانا یہ تو ان لوگوں کی خصلت ہے جو ضرور جزا پر ایمان نہیں رکھتے جو روزے جزا پر ایمان رکھتا ہے اللہ کی نماز پڑھتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کا مال کے ساتھ اس قدر محبت کرنے کا کیا واسطہ اس لیے کہ یہ مال تو اللہ کا ہے اور تقسیم اسی کی طرف سے جس کو چاہے مالدار کر دے جس کو چاہے فقیر کر دے لوگوں کو دن اور رات میں وہ دیکھتا ہے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل کے فقیر آج غنی ہو گئے اور آج کے غنی فقیر ہو گئے اور یہ مال دنیا میں چھوڑنے کے بعد جس وقت انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی تھوڑی سی عقل بھی رکھتا ہو کسی اللہ کے لیے استعمال کرے تو وہ کبھی مال سے ایسی محبت نہ کرے کہ یہ مال اسے دھوکہ دے کر اللہ سے غاتل کر دے یہ صرف اسی شخص کا کام ہے کہ فرمایا تائشا عبد الدین تائسہ عبد الدینار تیسا عبد الخمیسا تا عبد الخمیدہ یہ درہم کا بندہ یہ چادروں کا اور کپڑوں کا بندہ یہ دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا بندہ کیوں کہا یہ بندگی تک پہنچ جاتا ہے یہ مال کے ساتھ ایسی محبت کہ آدمی کو دنیا کو چھوڑنے کو جی نہ چاہے اور اللہ کے لیے کوئی قربانی اس کے اندر ایسی نظر نہ آئے کہ یہ معلوموں کے یہ نمازی ہے کیوں کہا تھا قوم نے یا شعیب اب سلا امرو کا رشید ای شعب الیہ سلاۃ وسلام یہ تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے سارے طریقے پرانے چھوڑ دیں غیر اللہ کی عبادت ہے ایک اللہ کی عبادت کے طریقے جو تو بتاتا ہے بس انہیں میں داخل ہو جائے اور باقی سب شرک ہے تو ہمارے طریقے بدلتا ہے ہمیں کہتا اللہ کی عبادت نہ کرو اللہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو کیا نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے اور دوسرا یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرنا چھوڑ دے تیری مرضی کے مطابق جو تو احکام لایا ہے ہم اپنے مال میں جس طرح ہم نے کمایا ہمارا مال ہے ہم اس کے اندر تیری حدود اور قیود بتائی ہوئی کہ پابند ہو جائیں یہ تو انبیاء سے بھی تھا علیمسلاد القل انتلحلیم الرشید بعض مفسرین نے کہا یہ انہوں نے تنف کی کہ تو بڑا الحلیم ہے علم والا ہے اور بڑا الرشید ہے بہت ہی نیکوکار فعال ہے فالح. حقیقت ہے کہ اقرب الالحق یہ تفسیر معلوم ہوتی ہے کہ اگر تو یہ کام نہ کرے تو تیرا علم اور تیرا رشد ہم تسلیم کرنے کو تیار اگر تو صرف نمازیں پڑھے مسجد ہم تجھے بنا دیتے ہیں جیسی چاہتا ہے یہ ہمیشہ سے معاملہ رہا ہے کیا خوب کہا لکھنے والے نے ابو محمد المقنسی لکھتے ہیں ملت ابراہیم میں کہ اگر ابراہیم علیہ سلاط وسلام کی نماز انہوں نے یہ لفظ نہیں کہے میں اس آیت کے تحت کہہ رہا ہوں اس سورہ مبارکہ کے تحت یہی مفہوم ہے کہ اگر ان کی نماز ان کی غیر اللہ کی عبادت کے اندر حائل نہ ہوتی یہ نمازیں اگر نمازیوں کو غیر اللہ کی عبادت پر بفرا دیتی اور وہ غیر اللہ کی عبادت کے لیے رکاوٹ نہ بنتے تو کوئی بھی ان نمازیوں سے ناراض نہ ہوتا یہ تاغوت یہ فرائنا یہ نمرود انہیں مدرسے بنا کر دیتے انہیں مسجدیں بنا کر دیتے بلند بلند چھتوں والی اور بڑی شاندار اور ان کا افتتاح کا پتھر خود آ کر رکھتے اور یہ حقیقت کہ میں کوئٹہ میں جایا کرتا تھا وہاں مدرسہ تھا شیخ مانڈا میں بہت بڑے ایک بزرگوں گزرے ہیں وہ توحید خالص کا جھنڈا لے کر افغانستان میں اٹھے تو ان کے ساتھ دشمنی ہو گئی لوگوں کی بڑی شدید کندھار میں بڑے بدا تھی بڑے مشرک تھے ہتھیٰ کہ وہ جان بچا کر یہاں سے نکل آئے پھر واپس گئے اور پھر اپنا سامان لے کر نکلنے میں کامیاب ہوئے اس پر وہ اتنے بفرے کہ انہوں نے قاتل بھیجے جو مجاہدین کی شکل میں آئے اور ان سے کوئی پیغام کی بات کی جب یہ مہمان نواز انسان جس میں یہ صفت موجود تھی جو یوم دین پر ایمان لاتا ہے وہ مال سے محبت نہیں کرتا ایک دفعہ ایک بزرگ میرے پاس آئے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا نوش فرمائیں گے تو انہوں نے میری اصلاح کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم علیہ سلاط وسلام کو نہیں دیکھا کہ بھنا ہوا بچڑا پوچھے بغیر لے آئے مہمان سے پوچھا نہیں کرتے یہ بخل کا نشان ہے بہرحال سمجھانے کے لیے میرے واسطے زندگی کے اندر ایک قیمتی قول تھا تو یہ اٹھے چائے لینے کے لیے تو انہوں نے فائرنگ کر دی ان کو مار دیا نور اللہ ان کا نام تھا حافظ عبد الکریم صاحب کے یہ جاننے والے دوست تھے محبت کرنے والے تھے ان کے بیٹے باپ کی وجہ سے ایسے ایماندار ہو گئے کہ میرے جیسا کمزور سا انسان جب ان کے پاس جاتا تو وہ توحید کی وجہ سے سخت محبت کرتے اور مجھے دست دینے کا حکم بھی دیتے کہ میں انہیں نصیحت کروں جبکہ میں کسی قابل نہیں تھا اور ان کی زبان بھی بڑی مشکل سے وہ اردو بولتے تھے ایک دفعہ میں گیا نہ وہ ان میں مہمان نوازی تھی نہ اس کھلے دل سے وہ مل رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آئی جمعہ تو پڑھ لیا مگر وہ ساری زندگی اور رونق ان سے ختم ہو چکی تھی میں باہر نکلا جمعہ کے بعد تو میرے ایک دوست جو منہ پھٹ انسان ہے توحید والا ہے مگر بہت منہ پھٹ ہے طبیعت میں تو وہ ان کے بڑے کو جو بہت محبت تھا اور وہاں کا اب شیخ بن چکا تھا بڑی سخت سس سنا رہا تھا اور اس نے آنکھیں نیچے کی اور اس طرح سن رہا تھا جیسے کہ اس نے بہت بڑ بڑا نقصان کر دیا مجھے بہت غصہ آیا میں نے کہا یہ بڑا بدتمیز ہے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا وہ دیکھو میں نے جب دیکھا تو وہ جو مدرسہ اور مسجد بنا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا جناب عزت ماب نواز شریف انہوں نے آ کر یہ پتھر رکھا اس کے اختتاح میں نے کہا تم میں پہلے بتاتے ان کے پیچھے ہم نماز نہ پڑھتے کہیں اور جا کر پڑھ لیتے یہ انسان جس وقت اس کی نماز عملی زندگی سے کٹ جاتی ہے وہ نماز کفار کو بھی پسند ہے وہ توازید کو بھی پسند ہے وہ تو اوباما بھی پسند کرے گا اور اس مسجد کے لیے قالین بھیجے گا اور کہے گا ہوں تو کافر اگر یہ قالین کہیں کا بچھائے جا سکتے مسجد میں بچھا لو ورنہ اپنی ٹوائلٹ میں بچھا دو میرے قالین تاکہ میں تم سے محبت کا اظہار کر لوں ان کو صرف دکھتا ہی یہ ہے کہ اب فلا رکا اب نت رکا ماں یا اگو دوں آ شعیب تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں شریعت کے قانون کے تحت چلے قبریں پوجنا بند کر دیں اور قبروں کی غیر اللہ کی نظر و نیاز اور غیر اللہ کی پکار ان معاملات میں جن میں ربض الجلال و اکرام کی پکار کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں یعنی وہ کام جو اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اللہ نے وقتی طور پر بھی مخلوق کے اختیار میں نہیں دیے صحت قسمت سنوارنا زندگی اور موت ذلت اور عزت شکست اور فتح ہے کسی کے اختیار میں برہاپا اور جوانی بیماری اور شفا سب اللہ کے اختیار میں جو اس میں بھی غیر کو پکارتا ہے اس میں اللہ کو نہیں پہچانا ہے وہ بدنسیب اپنے رب ربض جلال جو الحم القیوم ہے اس کو نہیں پہچانا ہے بدنسیب بھٹکتا ہے ہر ٹھاکر دوارے پر جاتا ہے تبھی تو ان مولویوں کی عزت ہوئی کتنی ان علماء کی عزت ہے جبکہ جلوس میں شامل ہوتے کس جلوس میں جو جلوس اس لیے نکل رہا ہے کہ میسا کے جمہوریت کو بلند کیا جائے کیا اس کا نماز سے کوئی تعلق ہے میسا کے جمہوریت کو کیا ہوتا ہے مہاذا یہ کہ ایک سیکولر جماعت بغیر کھل کر سیکولر پیپلز پارٹی اور ایک نفاق سے بھری ہوئی جماعت مسلم لیگ کا جو آپس میں میساک ہوا ہے اس کو قائم رکھنے کا جھنڈا ہے اس کے نیچے علماء بھی جمع ہوتے ہیں اسلامی جماعتیں بھی جمع ہوتی چیف جسٹس کی بحالی کون سا چیف جسٹس جس نے پرسوں علی ہجویری کی قبر پر چادر چڑھائی ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا پوجا جانے والا بت ہے جس نے سانگڑ میں بیان دیا کہ سواب،, سواب کا نام لیے بغیر کہ ایک علاقے میں ایسا نظام ہے نافذ ہے یا نافذ کرنا چاہتے ہیں جس میں سرے عام لوگوں کو کوڑے مارے جاتے جو انسانیت کی تجلیل ہے یہ دلیر انسان یہ اللہ کا دشمن یہ کھل کر قرآن کو اس طرح سے چیلنج کرنے والا تو تو کوڑوں کی بات کرتا ہے ہم تو پتھر مار مار کے عورتوں کو بھی ہلاک کر دیتے جب اللہ کا حکم ہو اور اسے اللہ کی رحمت سمجھتے نہ اس عورت نے جس کو پتھر مارے جا رہے تھے اس نے اس کو اللہ تعالی کی طرف سے کبھی بھی کوئی سختی سمجھا بلکہ اسے اپنے لیے رحمت اور جنت کا پیغام سمجھا اور خود آ کر سزا لی اے ہو تم مرد ہو کر اتنے بد نصیب ہو وہ عورت ہو کر اتنی خوش نصیب تھی کہ تحرنی یا رسول اللہ تحرنی یا رسول اللہ تحفر یا رسول اللہ تحتی چلی جاتی تھی بار بار آتی تھی یہاں تک کہ وہ پاس ہو گئی اور اللہ رب العزت کے ہاں ایسی توبہ اس کی قبول ہوئی اور اس مرد کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے بارے میں فرمایا کہ چنگی لوگوں سے وصول کرنے والا یہ حرام ٹیکس یہ بھی اس سے بخش دیا جائے ایسی توبہ یہ کہتا ہے کہ انسانیت کی تجلیل ہے تو کہتے آپ فلاح تو کرتا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے انت رکما گرو آبا کہ ہم آبا کے طریقے چھوڑ دیں بس سارے اسلام کے طریقے ہوں زندگی کے ہر میدان میں سل اور جنگ میں بھی معیشت میں بھی سیاست میں بھی ہر جگہ جمہوریت وغیرہ سب کا کوئی حصہ ہی نہ ہو کہتے ہیں جمہوریت عین اسلام ہے جمہوریت اگر این اسلام ہے تو یہ اسلام سب سے زیادہ امریکہ کو محبوب ہے تم سے زیادہ بس اتنی دلیل کافی اس کو تو پیٹ میں بل پال رہے ہیں کہ تم اس اسلام سے کہیں منحرف نہ ہو جاؤ تمہیں اسلام کی فکر نہیں ہے جتنی اس کو فکر ہے جو اللہ کا بدترین دشمن اور بدترین فرعون ہے وقت کا وہ کہتا ہے دیکھو پاکستان کی مدد کرو دنیا کو پکار کر کہتا ہے ہر اس کو جلا دو بابے پا کالی پگڑی والے کو جلا دو ونسورو آلیہ اپنے اللہوں کی مدد کرو یہ لے گیا سب کو لے جائے گا جمہوری حکومت پاکستان کی جو ہے اس کے ساتھ مدد کرنا سب کا فرض ہے اتنی پیاری جمہوریت ہے امریکہ کو اور یہ عین اسلام ہے سبحان اللہ پھر تو امریکہ سب سے بڑا مسلمان ہوا اعوذ باللہ من منظالے سمانا اعظ و یہ کدھر جا رہے ہیں جب تم نے دستخط کیے تھے کہ ہمارے پاس شریعت نہیں ہے مولوی تم شریعت چلا لو تم امن قائم کرتے ہو شریعت اور نظام عدل سے تو تم کر لو ہم تمہیں موقع دیتے معلوم ہوا کہ تم نے یہ اعتراف کیا کہ تم شریعت کے مطابق امن قائم کرنے کے لیے کوئی اپنے پاس عقیدہ نہیں رکھتے تم نے شریعت قائم نہ کرنی ہے نہ کی ہے تم کسی کو موقع دے رہے ہو معلوم ہوا کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سے سر عام بغاوت پر دستخط کیے اب کس منہ سے کہتے ہو جمہوریت تو ان شرائیت اور اسلام ہے تو مولوی کیوں اکٹھے ہوئے اور ان کی عزت کیوں سیاست دانوں نے کی؟ کیوں امریکہ کا سفیر ان کے مرکزوں میں جاتا ہے اس لیے کہ ان کا تو مقصد حل ہو گیا ان ما او ما نشا نمازی دخل دینا بند ہو گیا عملی زندگی میں ایمان سے عمل کٹ گیا ارجا کی بدترین شکل یہی سے نکلتی ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے ان نل ایمان قول وعمل الذين هم عن الذين هم بخل اتنا ہے کہ برتنے کی چیز تک کو روک لیتے ہیں جو اسی طرح واپس آ جاتی اور زکوٰۃ بھی اسی سے مراد یعنی نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اگر اللہ کی نماز پڑھتے ہیں تو ہر طریقے سے خرابی جو ہے وہ اس میں داخل دکھاوا کرتے بس یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے یوراس ولا یز کر لوگوں کو دکھاتے ہیں اور جب نماز میں کھڑے ہوتے کام و ان کی شکل بتا رہی ہے میرے بھائی میں کس لیے یہ پڑھ رہا ہوں لوگوں کے لیے بڑے خوش ہو گئے ہم کہ میں نے تنقید کر دی میں بھی خوش ہو گیا شیطان اس سے غاصل نہ کر دے ان آیات کا نزول جو ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بارے میں سوچے جب صحابہ تیس کے تیس ابن ابی ابھی مولا کو ملے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ہم میں نفاق نہ داخل ہو جائے مجھے اور آپ کو ڈر کیوں نہیں ہے کیا ہم وہ نمازی ہیں جو اللہ مانگ رہا ہے کیا ہماری نمازیں ہمیں تو معلوم ہے وہ کیا کیا وہ نمازیں اس قابل ہیں کہ انہوں نے ہماری زندگی کے زاویے درست کیے ہماری نماز ہماری معیشت میں بولتی ہے ہمارے بچوں کی تربیت میں ہماری نماز پہچانی جاتی ہے ہمارے دوستوں میں ہماری نماز کی حقیقت معلوم ہوتی ہے ہمارے دشمنوں میں ہماری نماز جو ہے وہ بتاتی ہے کہ دشمن کس کو بنانا ہے دوست کس کو بنانا سراط المستقین سرا تو الزین آمین ہر رکعت میں اس کے بعد اگر کوئی ان کو ڈھونڈتا نہیں ہے کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا کون صدیق ہوئے کون شہدا ہوئے کون صالحین ہوئے انبیاء کا راستہ آج کون چل رہے ہیں ان کا راستہ آج کون چل رہے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا جو گمراہ ہوئے جو یہ ڈھونڈتا نہیں ہے اس کا آمین کہنا اور دعا کرنا اللہ کے ساتھ کھیل ہے معذ اللہ کا اللہ ایک آدمی مانگتا ہے اللہ سے دعا اللہ مجھے نیک اولاد دے جو تیرے راستے میں کتاب اور جہاد کرے تیرے راستے میں تیرے دین کی دعوت کرے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے کہتا ہے بس بڑھاپے کے قریب وہ پچاس کو پہنچ رہا ہو شادی کی ہے نا شادی تو ابھی میں نے کی تو یہ دعا مانگنے کا کیا مقصد ہے تم شادی کیوں نہیں کرتے تمہیں اتنی حسرت تھی نیک اولاد کی تمہیں تو چار شادیاں کرنی چاہیے تھی تاکہ زیادہ نیک اولاد پیدا ہوتی جتنا تمہارے پاس مال ہے وسائل ہے اور جس قدر تمہیں طلب ہے یہ شخص دعا کرنے والا اگر یہ ڈھونڈتا نہیں ہے پہچانتا نہیں ہے اور ان میں سے اپنے آپ کو گردانتا نہیں ہے جو ان کا راستہ چل رہے ہیں جو انبیاء کا راستہ چلتے ہیں جو رسل کا راستہ چل رہے ہیں جو صدیقین کا اور جو سہاگا اور صالحین کا راستہ چل رہے ہیں اور ان کے راستے سے یہ مطلب نہیں ہے جو لوگ تھے ان کا راستہ چل رہے ہیں جن پر اللہ گزرناک ہوا تو ان کی نماز دکھاوا ہے ان کی نماز کے اندر کچھ نہیں ہے سلا ہن سا ہوں وقتوں سے نماز کو گرانا صحیح ہے ان کی روایت کہ منافق انتظار کرتا ہے اثر کی نماز میں یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب آتا ہے پھر سے تھونگے مارتا ہے یہ نماز منافق کی نماز نبی علیہ صلاط اسلام نے تین دفعہ کہا یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے. اگر کسی کو لڑکی دینی ہے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے کسی کے ساتھ مل کر جہاد کرنا ہے کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کرنا ہے اس کی نماز کو دیکھ لیجئے نماز کو دیکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف ارکان کی ادائیگی صحیح کرتا ہو یہ بھی اس میں شامل ہے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ایک خمیشہ ہے ایک چادر ہے جس میں کچھ لائنیں ہیں رنگ دار قسم کی نقوش ہے وہ چادر اوڑھ کر نماز پڑھتے اور کہتے ہیں یہ چادر لے جاؤ اور مجھے وہ سادہ چادر فلا قسم کی لا کر دو قریب تھا کہ میری نماز میں یہ مجھے غافل کر دی یہ کس کی نماز ہے کیا اس سے بڑا نمازی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ تقزیب کرتا ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اللہ کی عبادت کا حق ادا کر کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والے اگر ایک نقش دار چادر چاد اس کی توجہ اپنی طرف لے جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ نماز ایک ایسا عمل نہیں ہے جسے اسی طرح ہی چھوڑ دیا جائے اسی نے کہا کہ مسجدوں کو چونا گاد اس طرح سے نہ کرو کہ تشیید تشیید نہ کرو تشیید سے بنا کے تشیید علماء نے یہ بیان کیا صبح میں شیخ ہلوانی کو سن رہا تھا اللہ انہوں نے تشیید کی تفسیر علماء سے یہ نقل کی کہ چھت بہت اونچی ہو مسجد کی بلا وجہ اتنی اونچی رکھو جتنی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی تشرید سے اور مسجد کے اندر رنگ برنگ نقوش جو ہے ان سے منع کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کی تعمیر کے وقت کہ لوگوں کو گرمی سے اور سردی سے بچاؤ مگر اس مسجد کو سرخ اور زرد کرنے سے بچو یعنی سونے کے رنگ اور چاندی کے رنگ اس میں مت لگاؤ اور سرخ رنگ مت لگاؤ جیسے کہ آج مسجد نبوی میں اور بہت سی مساجد میں یقین یہ سارے کا سارا جو ہے یہ دکھاوا ہے اور حرام ہے کیونکہ یہ یہود و سارا کی ریت ہے جب ان میں رجل السالح مر جاتا تو اس پر مسجد بناتے اور اس میں نقش و نگار ہوتے جیسے کہ کنیسا ماریا دیکھا تھا ہماری دو ماں نے ام سلام نے اور حبیبہ نے رضی اللہ عنہما ان دونوں نے دیکھا تھا وہ کنیسا اور نبی علی سلاط وسلام سے ذکر کیا ایک تو وہ قبر پر بناتے تھے یہ گندگی تھی ایک یہ گندگی تھی کہ اس عبادت خانے میں نقش و نگار بنا دیتے اور تشریف کرتے اونچی اونچی چھتیں بناتے میرے بھائیوں آج وہ نماز جس کے بعد آپ کو اللہ کے دشمن بھی پیار سے ملے اور اللہ کے دوست بھی آپ کی عزت کریں ڈر ہے کہ وہ نماز صحیح نہیں ہے یہ نہیں میں کہتا کہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاق ہو کر ہم لوگوں کے ساتھ بگاڑ لے یہ مقصد ہرگز نہیں بلکہ اخلاق تو اتنا ہو کہ اپنوں پر کیا پرایوں پر بھی خرچ کرنا اس کو بخل اس سے نہ روکے یہ یتیم کہیں بھی دیکھے اہل ایمان سب سے بھی پہلے حقدار ہے مگر ربضلال ولیک رام کے دین کے قریب کرنے کے لیے تالیف قلب کے لیے یہ گنہگاروں پر حتیٰ کہ کفار پر بھی خرچ کرنے والا دکھائی دے یہ کبھی عوام پر ظالم نہ ہو کیا آپ نے اسی بنیاد پر کبھی مقابلہ کر کے دیکھا کہ آج شریعت کا دعویٰ دونوں کر رہے وہ جھوٹے بھی جنہوں نے دستخط کیے کہ ہمارے ہاں شریعت نہیں ہے تم شریعت کے ساتھ امن قائم کر لو اور وہ سچے بھی جو شریعت مانگتے ہیں جس قدر انہیں معلوم ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور قبروں کی پوجا کا انکار کرتے دونوں شریعت کے دعوے دار ہیں ایک طرف ایک عوام کو قتل کرتا ہے بچیاں اور بچے بھی مار دیتا ہے ایک سے عوام راضی ہے ایک عوام پر جان چھڑکتا ہے ایک کی زندگی ساری کی ساری دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں گزر گئی ان کے جتنے بڑے اپنی عمر میں پچاس اور ساٹھ کو پہنچے ہیں سوائے مال اکٹھا کرنے کے ان کی تکو دو آپ کو کچھ نظر نہ آئے گی اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کی زندگی غریبوں کی طرح ہے جن کی زندگی عام انسانوں کی طرح ہے وہ عام لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں عام لوگ ان سے مل سکتے ہیں عام لوگ ان سے دین حاصل کرتے ہیں عام لوگ ان سے محبت کرتے ہیں خاص بھی ان کے ساتھ ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے میرے بھائی غور کیجئے میرا بھانجا موجود ہے الحمدللہ للہ حارث یہ افغانستان میں گیا ہماری دوائیاں رجسٹر کروانے جب طالبان کی شب ہوئی شب ریاست موجود تھی ریاست نہیں تھی نہ ان میں وہ خیر تھی جو آج خیر ہے مجاہدین کے اندر کہ الحمدللہ قبروں کی غیر اللہ کی نظر و نیاز غیر اللہ کی پکار کا رد بھی شروع ہو گیا سب سے پہلے ابو عمر بغدادی نے کیا بغداد میں جو بغداد کے مجاہدین کے لیے امیر المومنین نے اللہ نے حفاظت میں رکھے اور سلامت رکھے پھر صومالیہ میں ہوا آمین ان کو بھی اللہ سلامت رکھے انہوں نے بھی قبریں توڑی پھر اب کے اندر یہ نیک کام جو ہے اس کا جھنڈا بلند کیا گیا تو یہ گئے جب اپنی دوائیاں رجسٹر کروانے ہماری کمپنی کی تو ایک گاڑی میں سوار ہوئے جو ٹیکسی تھی اور ٹیکسی ڈرائیور ایک بازو کے ساتھ ٹیکسی چلا رہا تھا اس کا دایاں بازو تھا اس سے پوچھا گورنر کندھار سے ملاقات کیسے ہو سکتی اس نے کہا اس کے دفتر میں تیرے جو فلا وقت میں مل جائے گا جب صبح گئے تو وہ خود گورنر کندھار تھا جو فالتو وقت میں ٹیکسی بھی چلا لیتا تھا اور رات کو مسجد میں بچے بھی پڑھاتا تھا کیا یہ حق پر ہے یہ حق پر ہے ہلاکت ولا ولا کو بھی کہتے ہیں ویل جہنم میں ایک خاص وادی ہے جو ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے قاصل ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیے کسی کو لڑکی دینی ہو کسی سے اہد پیمان کرنا ہو کسی کے ساتھ چلنا ہو اہم مہم امور میں اس کی نماز کے ظاہر کو بھی دیکھیے اور یہ بھی دیکھیے کہ کیا اس کی زندگی اس کی نماز سے منور ہے کہ کی نہیں کیا واقعی غیر اللہ کی پکار لگانے والے سے اپنا دشمن سمجھتے ہیں آدمی دوستوں سے بھی پہچانا جاتا ہے دشمنوں سے بھی پہچانا جاتا ہے وہ جس کے سارے دوست ہیں اس پر خطرہ ہے کہ وہ نفاق میں ہے اور جس کے اللہ کے دوست دوست ہیں اور اللہ کے دشمن کہتے ہیں مل جائے تو اس کو کاٹ کر اس کے ٹکے بنا کر کھا جائیں وہ مومن ہے انشاءاللہ اللہ اللہ مجھے ایمان اور اسلام میں نڈر بنا دے آمین اور آپ کو بھی نڈر بنا دے اور اللہ جہنم کی اس وید وادی ویل سے ہمیں محفوظ رکھے جو نمازیوں کے لیے تیار کی گئی ہے آمین کوئی سوال اس جی میں ہو سمجھ اور سمجھانے کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں جی سوال کر رہے ہیں سب نے سونی لیا کہ مال خرچ کرنے کا حکم ہے سرمایہ کاری کا کیا جواز بات یہ ہے کہ رب الجلال والاکرام نے آدمی کی جائیداد کی تقسیم کے وہ احکامات قرآن میں نازل کیے ہیں جو قیامت تک قرآن میں موجود رہیں گے اگر کسی کی جائیداد ہونی نہیں تھی تو یہ احکام نازل کرنا ابس لہٰذا اس کے جواز کے اتنا کافی ہے اور موضوع کے متعلق کوئی سوال ہو تو بتائیے جو اصل موضوع ہے سنیب اور اسلام کا جو ٹکراؤ ہے اس میں جو میرا اور آپ کا رویہ ہونا چاہیے وہ اصل موضوع ہے اصل موضوع کے بارے میں کوئی سوال ہو اگر یہ بھی موضوع اسلام ہے معذ اللہ تک صلاح کو غلطی نہیں کی اللہ نے جزائے خیر دے کہ ایک بات پر روشنی ڈالنے کا موقع دیا بہرحال جس موضوع پر ہم نے آج گفتگو کی بہرحال سوچیے سوچنا زیادہ بہتر ہے اور عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے ختم کیجیے اور اس کے بعد میں ہیں بس ختم ہو رہا ہے مہرب جاری رہی